السلام علیکم اسٹوڈینٹس آج ہمارا نائنتھ لیکچر ہے کلینکل سائیکالوجی سیریز کا اور اس لیکچر پہ جو فوکس میں کروں گا وہ ایتھیکل سٹینڈرڈز پہ کروں گا جو کلینیکل سائیکالوجسٹ کو اپنے لیے ایوالو کرنے پڑتے ہیں یا اپنانے پڑتے ہیں ایتھیکل سٹینڈرڈز کی جب میں بات کرتا ہوں ایکچولی یہ ایک بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ آئی تھنک ایسپیکٹ ہے ہمارے کلینیکل ورک کا کیونکہ ہر چیز جو بھی انسان زندگی میں کرتا ہے اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں آپ میں سے اکثر لوگ کرکٹ کے بہت شوقین ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرکٹ بھی جب کھیلی جاتی ہے تو کچھ رولز ہیں اس کے اسی طرح ہر چیز جو کی جاتی ہے اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں اور یہ جو کریٹیکل سائیکالوجسٹ کا جو کام ہے یا جو ہمارا جو کام ہے اس میں کیونکہ ہم اور لوگوں سے وی آر ورکنگ وتھ پیپل and particularly ایسے لوگوں سے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں جن کو جو پریشانی سے گزر رہے ہوتے ہیں یا کئی دفعہ انہیں ایسی پرابلمس ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یو نو دے دے آر گوئنگ تھرو اے بیڈ پیچ یا وہ بہت سینسٹیو ہوئے ہوتے تو ہمیں لہٰذا بہت سینسٹیوٹی شو کرنی پڑتی ہے اور بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے کچھ ایریاز کے اراؤنڈ آج میں ان ایریاز کو خاص طور پہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا اور ان کو آئیڈینٹیفائی کروں گا ایک چیز ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ یہ جو ہمارے کوڈ آف ایتھکس ہے یہ ایتھیکل سٹینڈرڈز ہیں یہ ہمارے سٹینڈرڈز سٹینڈرڈز ایک تو ہیں ان ادر ورڈس نو میٹر کہ آپ دنیا کے کس خطے میں ایز اے کلینکل سائیکولوجسٹ کام کر رہے ہوں یہ سٹینڈرڈز جو ہیں یہ جو کوڈ آف ایتھکس جو ہے یہ آپ کو یونیفارملی اپنانی پڑتی ہے بلکہ سول لاء جو ہے سول لاء میں تو پھر بھی آئی تھنک اگر ہم غور کریں تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ملک یو you نو know, ایک ملک کا سول لاء دوسرے ملک کے سول لاء سے تھوڑا ہٹ کے ہو سکتا ہے لیکن جو کوڈ آف ایتھکس ہے سائیکالوجیس کی وہ یونیورسلی یونیفارملی وہ ایک ہی ہے اس میں دیر از نو ڈفرینسیشن ایز سچ لہٰذا اس سے آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ ایک بڑی ریسپانسبلٹی کا کام ہے جسے میں نے پہلے بتایا کہ جب آپ وین یو ڈیلنگ وتھ ہیومن بینگس اینڈ اسپیشلی پیپل سفرنگ تو آپ کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے اور رسپانسبلٹی کے ایریا اس رسپانسبلٹی کو مختلف طریقوں سے مختلف پرنسپلس کی बेसिस پہ اور مختلف کو ایتھیکل ویلیوز کی بیسس پہ ہم نے اپنے پروفیشن میں اس کو رکھنے کی کوشش کی ہے ریگارڈس کے ہم ٹیچنگ لائن میں ہوں ریگارڈر فیکٹری ہم اسکول میں کام کر رہے ہوں فیکٹری کلینکل سائیکالوجیسٹ جو ہے کام کر رہا ہے وہ جہاں بھی ہے اس کو standards کو اپنانا اس کے لیے بہت ضروری ہے اب تھوڑی سی بات میں کرنی چاہوں گا ان کوشچنس کی جو آپ کے دن اٹھنی چاہیے اور وہ جو کوشچنز ہیں وہ یہی ہیں کہ جی اچھا سائیکلوجسٹ جو ہے اس کا بہیوئر کیا ہونا چاہیے واٹ از دیٹ واٹ از ایکسیپٹیبل بہیویئر یا اپروپریئر بہیویئر کیا ہو سکتا ہے دوسری چیز جو آئی تھنک اس وقت ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہی ہے کہ ایسی کیا ایتھیکل وائلیشنز ہو سکتی ہیں جو کلینیکل سائیکولوجسٹ کر سکتا ہے اس میں خاص طور پہ ایتھیکل وائلیشنز میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی فیس مثلاً ہزار روپیہ ہے گھنٹے کی ایک سیشن کی اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس جو کلائنٹ آیا ہے وہ بڑا افورڈنگ ہے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ جی میری فیس پندرہ سو ہے تو یہ بھی ایک ان ایتھیکل بات ہے اس کی ہمارے پروفیشن میں قطن اجازت نہیں ہے اسی طرح کچھ اور بھی سچویشنز ہوتی ہیں کہ جہاں مثلاً مثال کے طور پہ آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ یا اپنے پیشنٹ کے ساتھ کوئی ایسا ریلیشن شپ یو نو نہیں ڈیولپ کر سکتے جو کہ ایتھیکل ہو جس کا پروفیشنل اجازت نہ دیتا ہو ان ادر ورڈس آپ کا پروفیشنل ریلیشن شپ ہونا چاہیے اور آپ کا آپ کلائنٹ اپنے کلائنٹ کو اس اپنی چار دیواری یا کلینک میں یا جہاں بھی آپ اسے کام کر رہے ہیں اس کے باہر آپ اس سے میٹنگ نہیں کر سکتے یہ, یہ جو کوڈ آف ایتھکس ہے یہ نائنٹین میں پہلی دفعہ you know, یہ کی گئی تھی اور یہ ایک اچھی خاصی ڈاکومنٹ ہے آئی I مین mean, یہ سب اس ویری ایکسٹینسو ڈاکیومینٹ اس کو ہم اپنی ایک قسم کی ہینڈ بک کہتے ہیں یا کئی سائیکالوجسٹ اس کو بائبل آف سائیکولوجیکل پریکٹس کا نام بھی دیتے ہیں اس میں یو نو اوور دا ایئرز اس میں ریویژ ہوتی رہی ہیں اور اب ایک اے پی اے کاؤنسل نے اس کی ایک فائنل جو شیپ اس کو دی ہے حال ہی میں وہ 2003 میں اس کی ایک ایک نئی شکل اس کو دی گئی ہے اور وہ سامنے آئی ہے یہ جو کوڈ آف ایتھکس ہے یہ کچھ موٹے موٹے جنرل پرنسپلس پہ پر بیسڈ ہے اور ایک چیز اس موقع پہ میں خاص طور پہ کہنی چاہوں گا کہ یہ بیسکلی جو باڈی ہے یہ کوڈ آف ایتھکس کی یہ انسپریشنل ہے سائیکالوجسٹ کے لیے اس کا مقصد یہی تھا کہ سائیکلوجیکل سروس کا معیار بڑھایا جائے بہتر کیا جائے اور سائیکالوجسٹ کو پروفیشنس کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ بہتر سے بہتر کام کر سکے اور اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ اکراس دا بورڈ سب ایریاز میں ہی ہیں جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ نو میٹر آپ کے سیٹنگ میں ہیں یو نو آپ انہی رولس کو انہی چیزوں کو فالو کرتے ہیں اب میں پہلے پرنسپل کی بات کرنا چاہوں گا پہلا جو پرنسپل ہے یہ بینیفیسنس اور نان مینیفیسنس کا ہے اس سے مراد میری جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کوڈ آف ایتھکس ہے اس میں کوشش سب سے زیادہ جو کی گئی ہے وہ ٹو برنگ سچویشن اور کریٹ اے کنڈیشن کہ جس جو میکسملی کلائنٹ کے لیے یا پبلک کے ویلفیئر میں ثابت ہو جو ان ادر ورڈس جو بھی کام کلینکل سائیکالوجسٹ کرے وہ اتنا فوکسڈ ہو کہ اس میں جس کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے چاہے وہ گروپ ہے چاہے وہ فیملی ہے چاہے وہ انڈیویجول ہے وہ اس کی بہتری کی طرف وہ کام ہو اور دوسری چیز اس میں جو بڑی امپارٹینٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کام کے دوران جو رائٹس ہیں انڈیویجول کے وہ قطن یو you نو know وہ بریک نہ ہو اس کا جو ٹرسٹ ہے وہ بریک نہ ہو اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جو جس سے کہ یو نو کانشیسلی اور انکونشیسلی کلائنٹ کا نقصان ہو جائے دوسرا جو پرنسپل جو اس میں رکھا گیا اس ڈاکومنٹ کو بنانے میں وہ پرنسپل آف فائڈیلٹی اینڈ ریسپانسبلٹی ہے یہ جو بیسیکلی پرنسپل ہے یہ اس سے یہ چیز گارنٹی کی جاتی ہے ایٹ لیسٹ یہ ایک ایفٹ کی جاتی ہے کہ جو है उसमें ہے اس میں تھراپسٹ اور کلاس کے درمیان اس میں میکسیمم ٹرسٹ رہے اور کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اس ٹرسٹ کو قتل بریک نہ ہونے دے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس فیلڈ میں اگر ٹرسٹ بریک ہو جائے تو تھراپی کا پروسیس جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتا تو وہ کانفلکٹس کو اس طریقے سے مینیج کرتا ہے کہ جس میں کہ بغیر کسی توڑ پھوڑ ہوئے بغیر ٹرسٹ بریک ہوئے بغیر کانفیڈنس جو ہے اس کو بریک کیے وہ چیز کو آگے چلا سکے پھر ایک تیسرا بہت ہی امپورٹنٹ جو پرنسپل ہے وہ انٹیگریٹی کا ہے انٹیگریٹی سے مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ایز اے پروفیشنل اس کو چاہیے کہ وہ ہر بات آنےسٹلی کرے اور ٹروتھ ہو کسی چیز کو ایسے لفظوں میں نہ لپیٹے یا کوئی ایسا سبز باغ نہ دکھائے یو نو ان ادر ورڈ ہم اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ اونلی سی وٹ یو مین ڈونٹ سیو وٹ یو ڈو ناٹ مین آئی تھنک یہ ایک بہت ہی امپورٹینٹ چیز ہے اور کوئی ایسی کمٹمنٹ نہ کرے یو you نو know, جس کو وہ بعد میں فالو تھرو نہ کر سکے اسی طرح جو چوتھا پرنسپل ہے وہ پرنسپل آف جسٹس ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جسٹس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے کلینکل سائیکالوجی میں Justice I think has a very important role to play. Justice سے مراد یہ ہے کہ آپ کے کلائنٹ جو ہے اس کے ساتھ کسی بھی process علاج کے پروسیس میں کسی بھی جنکچر پہ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے تھنگس شو بی فیئر اینڈ اسکوئر ہر چیز واضح طور پہ کلیئرلی یو نو ایکسپلین کرنی ضروری ہوتی ہے بتانی ضروری ہوتی ہے اور اس میں جسٹس کو مینٹین کرنے کے پروسیس میں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ایک ریزنبل ججمنٹ جو ہے وہ کلینکل سائیکالوجسٹ اس کا استعمال کرے یہ بہت ضروری ہے بہت اہم چیز ہے اسی طرح اگلا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ کلائنٹ کی ڈگنیٹی اور اس کے رائٹس کی رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے یہ اس اس کی میں مثال یوں دوں گا کہ نٹ سے کہ مثال کے طور پہ آپ کلینیکل سائیکالوجسٹ ہیں اور آپ کے پاس آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ کسی ایسے مذہب سے یا فرقے سے تعلق رکھتا ہے یو you نو know, جو آپ سے بہت فرق ہے تو اب آپ کا جو رول ایز اے ایز اے پروفیشنل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اس باعث کو اگر آپ کے اندر کوئی باعث ہے یا کوئی پرجڈس ہے یا کوئی ایسی سوچ ہے اس کو قطن آگے نہ لائیں اور آگے آنے نہ دیں ان ادر ورڈس کہ آپ اپنے کلائنٹ کو ایکسپٹ کرنے کی کوشش کریں فار واٹ ہی اور شی ایز وہ چاہے آپ سے اس کے شوق جو ہیں یا اس کے رویے جو ہیں یا اس کے بلیف سسٹم جو ہیں یا اس کے ویلو سسٹم جو ہیں وہ آپ سے جتنے مرضی مختلف کیوں نہ ہو لیکن آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو وہ رسپیکٹ دینی چاہیے جو ایک انسان کے لیے ضروری ہوتی ہے تو یہ تو وہ موٹے موٹے پرنسپلس تھے جو اس ڈاکومنٹ کے پیچھے جن, جن, جن کا کافی دخل رہا اب میں بات کرنا چاہوں گا ایتھیکل سٹینڈرڈز کی ایتھیکل سٹینڈرڈز میں ایک بہت امپورٹینٹ چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ایتھیکل ایشوز جو ارائیز ہوتے ہیں ان کو کس طرح ریزالو کیا جا سکتا ہے اس میں پہلی چیز ذہن میں رکھنی ہمیں ایز اے ٹیکنیکل یہ ضروری ہے کہ ہم جو کچھ بھی اپنا کام کریں ہم اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ وہ ہماری فارس اگر ہم ایک رپورٹ لکھ کے دیتے ہیں اسسمنٹ کے اوپر یا ہم اگر ایک اپنے تھیراپی سیشن کے اوپر رپورٹ لکھ کے دے رہے ہیں تو ہماری جو رپورٹ ہے اس کے ورڈنگ ویسے ہونے چاہیے کہ اس کو کوئی مس انٹرپریٹ نہ کر سکے یا اس کو مس یوز نہ کر سکے کیونکہ اس چیز کا بھی ہمیں ایز اے پروفیشنل خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اسی طرح کئی دفعہ جب ہم कोड آف ایتھکس کو لے کے آگے چلتے ہیں اپنی پریکٹس میں تو ہمیں یہ بھی کئی دفعہ اتفاق ہوتا ہے ایسی سچویشنز رائز ہو جاتی ہیں جہاں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو آرگنائزیشن جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اس کی کچھ پالیسیز ایسی ہیں وچ آر ایٹ کانفلکٹ وتھ آر کوڈ آف ایتھکس یا کئی دفعہ ہم ایکسپیریئنس کرتے ہیں کہ جو لوکل کسٹمز ہیں یا لوکل رولز ہیں یا لاز ہیں کچھ وہ آر ایٹ کانفلکٹ وتھ واٹ وی آر ڈوئنگ تو وہاں پہ ہماری جو رسپانسبلٹی بنتی ہے اپنی ذات سے اور اپنے کلائنٹ کی ویل well ویلبینگ سے وہ یہی بنتی ہے کہ ہم اپنے کوڈ آف ایتھکس کو واضح طور پہ اس کو سٹیٹ کریں اور بتائیں کہ ہماری کوڈ آف ایتھکس کیا کہتی ہے اور پھر اگر کوئی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے ود اے لوکل لا تو پھر وہ کیا جائے لیکن جب وہ کیا جائے تو اس کو بھی اپنے کلائنٹ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے اور اس کو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیا جائے تاکہ دا کلائنٹ شوڈ ناٹ فیل بٹریڈ اسی طرح کئی دفعہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ رپورٹنگ کے اراؤنڈ ایتھیکل وائلیشنس بھی سامنے آ جاتی ہیں جب میں بات رپورٹنگ کے اراؤنڈ وائلیشنس کی کرتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ہے رپورٹ میں یا ایسا کوئی ڈائگنوسس کر دیا جاتا ہے یا کوئی ایسا ایلیبینٹ پرسنالٹی کا یا کوئی اور لکھ دیا جاتا ہے جس کو کہ آرگنائزیشن والے یا وہ لوگ جو اس رپورٹ کو یوز کر رہے ہیں یا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کو تھوڑی سی ٹوسٹ دے سکتے ہیں تو اگر اس طرح کی کوئی سچویشن کبھی بھی پیدا ہو تو اس کو ڈائریکٹلی آپ کو ایز اے پروفیشنل آپ کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کئی دفعہ تو یہ چیز پرسنل لیول پہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اور کئی دفعہ اس چیز کے لیے آپ کو ہائر اتھارٹیز کے پاس بھی جانا پڑتا ہے اس کو ریزولو کرنے کے لیے اسی طرح کلینکل سائیکولوجسٹ کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو اس کی ایتھکس کمیٹی ہے جو اس کی जो ہوتی ہیں یا جو ڈیمانڈس اس کی کمیٹی کی ہوتی ہیں ان سے کوپریٹ یہ بہت ضروری ہے اور اسی طرح ایک اور چیز جو ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب تک ہماری پوری طرح سے کسی شکایت کے ساتھ تسلی نہ ہو ہم اس شکایت کو آگے لے کے نہ جائیں کیونکہ کئی دفعہ پریکٹس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ایشوز سامنے آ جاتے ہیں جو کہ ویسے کوکت اپ ایشوز ہوتے ہیں جب ان کے ان کے پیچھے کوئی فیکٹس اتنے زیادہ یا کوئی ان کی گراؤنڈ ریالٹی یا سچ نہیں ہوتی لیکن جسٹ بکاز آف سٹن پیجز اور سٹن انٹرسٹ گروپس ورکنگ وہ ایشوز ریز ہو جاتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھنی ایتھیکل ایشوز کے اراؤنڈ بہت ضروری ہے دوسرا جو بہت امپارٹینٹ ایلیمنٹ ہے وہ کامپٹینس کا ہے کمپیٹنس سے مراد میری کورس یہ ہے کہ دا کوالٹی آف ورک جو ہم کرتے ہیں اس کا ایک خاص معیار ہونا چاہیے اور اس میں یہ بہت ضروری ہے کمپیڈینس کو مینٹین کرنے کے لیے کہ ہم کانسٹنٹلی اپنے آپ سے یہ پوچھتے رہا کریں کہ کیا میرا رسپانسیبلٹی کا دائرہ ہے کیا مجھے کرنا چاہیے کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہر کلینکل سائیکالوجسٹ ہر چیز نہیں کر سکتا تو یہ بہت امپورٹنٹ ایک ایک پہلو ہے کہ ہمیں صرف وہ کام کرنا چاہیے جس میں ہماری پروفیشنسی ہے یا جس میں ہماری ٹریننگ ہے یا جس میں ہم اچھے ہیں ہمیں اس کام کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے جس میں ہماری ٹریننگ نہیں ہے یہ جس میں ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں کیونکہ لوگوں کو تو جنرلی پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری ایکسپرٹیز کہاں کہاں ہے اور کہاں کہاں نہیں ہے تو یہ ایک چیز ہمارے اپنے اندر سے آنی چاہیے کہ ہمیں کہنا چاہیے اپنے کلائنٹس کو کہ نہیں یہ جو کام ہے یہ میں نہیں کر سکتا یہ فلانا شخص جو ہے یہ وہ مجھ سے بہتر کر سکتا ہے تو لہذا تمہیں میں وہاں پہ ریفر کرتا ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے ایک دائرہ سا اپنے اراؤنڈ بلڈ کر لینا کہ میں نے اپنا پروفیشنل ورک جو ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے اور کن کن ایریاز میں کرنا ہے اسی طرح ایک اور جو چیز بڑی اہم ہے کمپیٹینسی کو مینٹین کرنے کے لیے وہ ایک آن گوئنگ پروسیس آف ٹریننگ ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ورک شاپس اٹینڈ کریں ہم سیمینارز اٹینڈ کریں ہمیں اگر موقع ملے تو باہر جا کے ٹریننگ لیں ہمیں اگر موقع ملے تو اندرون ملک ٹریننگ لیں تو ان ادر ورڈس ٹریننگ جو ہے جو آن گوئنگ ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ایک کمپٹینسی کو مینٹین کرنے کے لیے اسی طرح یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو ریفرل سسٹم ہے وہ اپروپریٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے مریضوں کو اگر ہم ریفر کرتے ہیں تو ہم اس بیسز پہ ریفر نہ کریں کہ, کہ ہم جس کے پاس ریفر کر رہے ہیں وہ ہمارا دوست ہے یا جاننے والا ہے اور کہ ہم اس بیسز پہ ریفر کریں کہ ہمارے کلائنٹ کا یا ہمارے پیشنٹ کا جو بیسٹ علاج ہے وہ کہاں ہو سکتا ہے دس از اے ویری امپارٹینٹ یو نو ایتھیکل ایشو اراؤنڈ کمپٹینسی اسی طرح اگر کوئی ایسی ایمرجنسی سچویشن ہو جائے کہ جہاں پہ آپ کو کے سامنے ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے کہ آپ کو فوری طور پہ ایک فسٹ ایڈ یا ایک کرائسز انٹروینشن کرنی پڑ جائے تو وہ بھی ہمیں کرنی چاہیے چاہے وہ ہمارا ایف ایکسپرٹیز اس وقت پوری طرح سے نہ بھی بنتا ہو لیکن جسٹ بیکاز یو نو ہمارا ایک انڈائریکٹ تعلق اس فیلڈ سے یا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو آگے لا کے ہیلپ کرنی چاہیے ٹل سچ اے پوائنٹ کہ اپروپریٹ جو ریسورس پیپل ہیں یا اپروپریٹ جو ہیلپ پرووائڈرز ہیں جب تک وہ نہیں آ جاتے اسی طرح مینٹیننگ آف کامپیٹنس جو ہے یہ بھی تھنک ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ ہمیں ہمیںانسٹینٹلی اپنے آپ کو ایسے میٹیریل سے اپڈیٹڈ رکھنا چاہیے جس سے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ریسرچز کیا بتا رہی ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ہمارے فیلڈ میں مختلف اسٹریٹجیز جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ کن قسم کے لوگوں کے ساتھ زیادہ افیکٹولی یوز ہو سکتی ہیں انسو فور so تو یہ ایک قسم کے وہ طریقے کار ہیں جس سے ہم اپنی کانفیڈینس کو مینٹین کرتے ہیں اسی طرح کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایک ایسے ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے ساتھ ہمارے جونیئرس بھی ہوتے ہیں جونیئر سائیکالوجسٹ بھی ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں ریسرچ اسسٹنٹس بھی اٹیچڈ ہوتے ہیں اور بھی لوگ ہمارے ساتھ افیلیٹیڈ ہوتے ہیں اس میں بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جب کام سونپیں اپنی ٹیم کو یا اپنے اپنے ساتھ جونیئر سبارڈینیٹس یا جونیئر کالگس کو تو ہم ان کی اسٹرینتھ کو ذیل میں رکھیں ہم یہ نہ کریں کہ فور مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو بہت اچھی سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کرتا ہے تو ہم اس کو اور وہ اتنا اچھا یو نو سائیکو تھراپی ٹریٹمنٹ میں اتنا اچھا نہیں ہے تو ہم اس کو سائیکو تھراپی ٹریٹمنٹ پھر نہ دیں یا کاؤنسلنگ نہ دیں کلائنٹ کی بلکہ ٹیسٹنگ کا ہی ایریا دیں تو یہ بھی وہ ایشوز ہیں یہ بھی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایز اے پروفیشنل ہمیں ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہیں اسی طرح ایک اور چیز جو بہت میرے خیال میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا بھی پرسنل ہمارے ایشوز جو ہیں پرسنل کنسرنز جو ہیں پرسنل کانفلکس جو ہیں ان کو بھی ہم ذہن میں رکھیں اس سے میری مراد آپ لوگ تھوڑا حیران ہوں گے کہ میں پرسنل ایشوز فار کلینکل سائیکالوجس کی بات اس وقت کر رہا ہوں ہم بھی تو انسان ہیں ہمارے بھی ایشوز ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں ہماری بھی پرابلمس ہو سکتی ہیں وہ الگ بات ہے کہ مے بی وی مے بی ایبل ٹو سالو آر پرابلمس مور افیشینٹلی لیکن پرابلمس تو زندگی میں سب کو آتی ہیں تو ان پرابلمس کا ہمیں اپنے پرابلمس کا اپنے پرسنل ایشوز کا اپنے پرسنل روسیز کا میں تو یہ بھی نام لینے کو تیار ہوں ان کا ہمیں پتہ ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں یہ لگے کہ ہم ایک ایریا میں کمزور ہیں یا ہمیں ایک مسئلہ آ رہا ہے تو اس ایریا سے کنیکٹڈ جو سروسز ہیں یا ہیلپ جو ہے وہ ہم نہ دیں میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ ابھی ریسنٹلی ایک میرا ٹرینی تھا ڈاکٹر خاتون تھی ایک ٹرینی میری تو اس نے نئی نئی جب اس کو اس نے انٹرنشپ شروع کی تو اس کے پاس جو کلائنٹ آیا تو وہ جو کلائنٹ تھا اس نے اپنے کچھ سائیکو سیکشل پرابلم سے شیئر کرنے شروع کیے تو جب اس نے اپنے پرابلم شیئر کرنے شروع کیے تو اس نے دیکھا کہ یہ جو میری تھیراپسٹ ہے اس کے اس کے رنگ بدل رہے ہیں وہ لال پیلی نیلی ہو رہی ہے تو اس نے اپنے تھیراپسٹ کو کہا کہ جی مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ جس جتنا آپ کے مسئلے مجھ سے زیادہ تو بلیو بھی یہ واقعی ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے جو کلائنٹس ہیں وہ بڑے عقلمند سیاحے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں ہمیں ہیلپ مل رہی ہے اور کہاں ہمیں ہیلپ نہیں مل رہی تو ہمیں ہمیشہ ایز کلینکل سائیکالوجسٹ ایز پروفیشنل اگر ہمیں یہ لگے کہ کوئی ایسا ایریا ہمارے کلائنٹ نے ہمارے آگے کھول دیا ہے جس میں ہماری ایکسپرٹیز نہیں ہے یا جس میں ہمارا کمفرٹ زون نہیں ہے تو ہمیں ہمیشہ آنےسٹلی اپنے کلائنٹ کو بتا دینا چاہیے کہ بھائی میاں یہ جو کام ہے یہ جو ایشو ہے اس میں میں تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتا اس میں you know, یا اس میں مجھے ابھی کچھ پڑھائی کرنے کی ضرورت ہے مزید اینڈ دین می بی آئی بی ایبلپ یو آج میں اس کو اس میں تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتا تو دس از دا کائنڈ آف کوڈ آف ایتکس دس از دا کائنڈ آف اسٹینڈرڈ آف آنےسٹی ایکچولی وچ از ریکوائڈی سائیکولوجی اسی طرح اگلا ایک جو ایریا ہے اس کو ہم ہیومن ریلیشن شپ کا ایریا کہتے ہیں یہ ہیومن ریلیشن شپ کا ایریا بہت ہی امپارٹنٹ ایریا ہے کلینکل سائیکالوجی میں کیونکہ آپ کا سارا کا سارا لنک اور لوگوں سے ہے اینڈ ہاؤ یو ریلیٹ ٹو پیپل ہیز اے ویری امپورٹنٹ امپیکٹ بلکہ ایک تھیرکاٹک جو الائنس ہے وہ اسی اسی کی وجہ سے بلڈ ہوتی ہے اور اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے کلائنٹ کو یا ان لوگوں کو جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ہم ایک ٹوٹلی نان ججمنٹل ہو کے ان کو ایکسیپٹ کریں بغیر کسی شرط لگائے اور شرط رکھے ان کو ایکسیپٹ کریں اور ان کو قطن ڈسکرمنیٹ نہ کریں ان کی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے یا ان کے ویلیو سسٹم کی وجہ سے یا اور کسی بھی کلچرل ویژن کی وجہ سے اسی طرح ہیومن ریلیشن شپ میں ایک اور بہت امپارٹنٹ جو ایلیمنٹ ہے وہ ہراسمنٹ کا ہے ہراسمنٹ سے میری مراد یہ ہے کہ آپ چاہے ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں یا آپ ایک ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ سائیکوتھراپسٹ ہوں یا آپ ایک انسٹیٹیوشن کے ہیڈ ہوں یا آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوں کہ آپ کے کام کی وجہ سے جو بھی لوگ آپ کے کام کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو آپ اسی ایسی में میں ہرگز نہ ڈالیں जिसमें جس میں کہ وہ یہ محسوس کریں کہ ہم سے کسی قسم کی زیادتی ہو رہی ہے کسی بھی قسم کی ایک زیادتی جو ہے وہ چاہے کسی ایسے فیور مانگنے کی شکل میں ہو کہ آپ اپنے کلائنٹ کو کہہ دیں کہ جی مجھے کل کھانا کھلاؤ آپ دیٹ وی ہر آپ اپنے کلائنٹ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کہ, کہ, کہ تم نے اتنا اچھا کام کیا ہے تو اس اس کی خوشی میں مجھے کھانا یا مٹھائی کھلاؤ یا آپ کوئی ایسی چیز اپنے کلائنٹ کو کہیں کہ جی مجھے آپ اپنے فرم سے you know, فلانی چیز لا کے دے دو کیونکہ تم فلانی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہو اور وہاں پہ تو یو نو جرابیں جو ہیں تمہاری ٹیکسٹائل میں بڑی اچھی بنتی ہیں تو تم مجھے چھ جوڑے جرابوں کے لاتو تو ایسی ایسی چیزیں جو ہیں وہ ایک ہراسمنٹ کنسیڈر کی جاتی ہیں اور اس کی ہرگز سائیکالوجی کو اجازت نہیں ہوتی اسی طرح ایک جو تیسرا پہلو ہے وہ ہے کہ کوئی ایسی بات یا ایسا اسٹیپ نہ اٹھائیں جو کہ آپ کے کلائنٹ کے لیے ہارمفل ہو سکے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی قسم کا بھی ہارم جو ہے وہ آپ کے کلائنٹ پہ نہیں آنا چاہیے کسی سلسلے میں جو اگلا آئی تھنک ریلیشن شپ کے سلسلے میں جو اگلا بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے وہ ملٹیپل ریلیشن شپس کا ہے ملٹیپل ریلیشن شپ سے میری مراد ہے کہ ایک سے زیادہ لیول پہ ریلیشن شپس ڈیولپ کرنا ملٹیپل ریلیشن شپ سے مراد یہ ہے کہ لیکس ہے کہ ایک ایک جو شخص ہے وہ آپ کا کلائنٹ ہے اور اب آپ اس شخص کو کسی اور ایسی سچویشن میں نہیں ڈالتے کہ جس میں کہ ایک اور تعلق اس سے بھی پیدا ہو جائے اسی طرح اگر آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور اس کی رشتے داری لٹ سے آپ کے جونیئر سائیکالوجسٹ کے ساتھ ہے اور آپ کی جو رپورٹ ہے وہ اگر آپ کا جونیئر سائیکالوجسٹ بھی اس کو پڑھتا ہے تو اس کو پتہ چل سکتا ہے کہ کہ کیا کام ہو رہا ہے اس کے رشتہ دار کے ساتھ تو لہٰذا اس طرح کی سچویشن میں یو نو یو میک اٹ ویری کلیئر کہ آپ اس طرح کے شخص کو پھر آپ نہیں یا تو آپ یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ آپ اسے دیکھتے نہیں یا آپ یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ جو کام اس سے ہو وہ آپ کے اس جونیئر سائیکالوجس تک نہ پہنچے جس کا کوئی اس سے کوئی لنک ہے تو ان ادر ورڈس ایک سے زیادہ ایک ایک سے زیادہ لیول کا لنک جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ آپ کا ڈویلپ نہ ہو اس سے کیونکہ دا ریزن وائی دز امفاسائزڈ بیکاز جب ایک سے زیادہ لیول کے لنکس ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کے ذہن میں ایک تھیراپسٹ کے ذہن میں یا کلینیکل سائیکالوجسٹ کے ذہن میں اور کنسیڈریشنس بھی آ سکتی ہیں وہ اور, اور لحاظ سے بھی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے یعنی کہ جی کہیں میرا وہ جو رشتہ ہے وہ تو خراب تو نہیں ہو جائے گا اب فار انسٹنس مثال کے طور پہ ہم اپنے رشتہ داروں کو قریبی رشتہ داروں کو ہم پروفیشنل سروسز نہیں دیتے اسی وجہ سے کہ وہاں پہ دو لیولس قائم ہو جاتے ہیں یا ہم اپنے دوستوں کو پروفیشنل سروسز پرووائڈ نہیں کرتے حالانکہ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ ابھی تمہارا کیا فائدہ ہے اگر تم ہماری ہیلپ نہیں کرو گے تو میں وہاں پہ یو نو وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر انٹیلنگ لوک کو میرا تمہارے ساتھ کوئی ملٹیپل ریلیشن شپ ہو جائے گا تم دوست تو میرے ہو لیکن جب تم میرے کلائنٹ بن جاؤ گے تو پھر میرے لیے بھی ذرا مشکل ہو جائے گا اور تمہارے لیے بھی مشکل ہو جائے گا میری باتوں کو سمجھنا اور سننا اور فورو کرنا تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا شروع میں ہی رائٹ ان دا بگننگ آپ کو لائنز ڈرا کرنی پڑتی ہیں آپ کو کلیئر سٹیٹمنٹس دینی پڑتی ہیں تاکہ کوئی بھی ایسا رشتہ کا آغاز نہ ہو جو ان دا لانگ رن ول ناٹ بی گڈ فار یور کلائنٹ مائنڈ یو فار یور کلائنٹ یہ سب کچھ یہ جو کوڈ آف ایتھکس ہے یہ کلاٹ کی بہتری کے لیے ہے تھیراپسٹ کی یا کلینکل سائیکالوجسٹ کی بھی بہتری اسی میں ہی ہے لیکن سب سے زیادہ بڑا امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ کلائنٹ کی بہتری ہے اسی طرح کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی کئی دفعہ پیدا ہو جاتا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ سے میری مراد یہ ہے کہ آپ جو ہیں آپ اگر ایک آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ کو کئی دفعہ آرگنائزیشن میں سے کچھ ایسا فیڈ بیک مل سکتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں لیٹ سے کسی کو جاب uh, سے فارغ کرنا وہ دیا ان ہیپی وتھ دی آرگنائزیشن اور آپ جو ہیں آپ اس آرگنائزیشن کے کنسلٹنٹ ہیں تو اب آپ کو اگر پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ کچھ امپلویا یا آرگنائزیشن کا جو جین میں کچھ ایجنڈا اپنا ایک ہیڈن ایجنڈا ہے وہ کچھ اس قسم کا ہے تو پھر آپ کو بڑی واضح طور پہ اپنے اس چیز کو اپنے اس آرگنائزیشن کے جو بھی ہیومن ریسورسز کے لوگ ہیں یا جو بھی ایڈمنسٹریشن کے لوگ انوالو ہوتے ہیں ان سے ڈسکس کرنا ہوتا ہے اور انہیں واضح طور پہ بتانا ہوتا ہے کہ کہ آپ کا رول کیا ہوگا اور آپ کی ایتھکس جو ہیں آپ کو کس چیز کی اجازت دیتی ہے اسی طرح کئی دفعہ ہمارے پاس جو ریفرل ہے وہ تھرڈ پارٹی ریفرل ہوتا ہے تھرڈ پارٹی سے ریفرل سے میری مراد یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ آپ کے پاس سیلف ریفرل کی بیسس پہ یا کسی ڈاکٹر کی بیسس پہ نہیں آتے بلکہ کسی آرگنائزیشن کی بیسس پہ آ جاتے یا کسی اسکول کی بیسس پہ آ جاتے تو وہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ جو بھی ایکسپیکٹیشنز اس سچویشن میں ہوتی ہیں یا جو بھی مثلاً اسکول نے ایک بچے کو ریفر کیا اسسمنٹ کے لیے تو اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ بچے جب بچے اگر بچے کی عمر پندرہ سال سے کم ہے تو اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ اس بچے کے پیرنٹس سے واضح طور پہ اسے بتائیں کہ بچے کو ریفر کس لیے کیا گیا ہے اسکول نے کیوں ریفر کیا ہے سو ان ادر ورڈس اس کو ہم کہتے ہیں ریفرل کویسچن یہ جو ریفرل کوشچن ہوتا ہے اس کو کنوے کرنا بچے کے پیرنٹس سے بہت ضروری ہے تاکہ they should know شڈ نو ہو تو وٹ از دا جو اس ان دس پرٹیکولر سچویشنوجیکل اور اسی طرح یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ کا جو ریلیشن شپ اپنے کلائنٹ سے ہو وہ کسی بھی لحاظ سے ایکسپلائیٹو نہ ہو تو اس میں یہ یہ بڑا یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ میں آئی ٹین ٹو لک ایٹ جب کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو تھراپسٹ جو ہے وہ کلائنٹ اس کو یہاں پہ پرسیو کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو یہاں پہ پرسیو کر رہا ہوتا ہے تو اٹس ناٹ پیورلی یو نو ایکویٹیبل اور پیرٹیبل ریلیشن شپ یا اکویلٹی ہو مگر تھوڑا سا اس طرح کا یو you نو know, یہ ریلیشن شپ ہوتا ہے تو اس میں کلائنٹ میں کئی دفعہ شروع میں یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ تھیراپسٹ کی ہر بات کرنے ماننے کو تیار ہوتا ہے تو لہٰذا یہ رسپانسبلٹی تھیراپسٹ کی بن جاتی ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی چیز سامنے آگے نہ آنے دے وہ کسی بھی لحاظ سے ایکسپلورٹیو ہو سکتی ہے ان ادر ورڈس جس میں کہ رائٹس آف دی آف دی کلائنٹ جو ہیں وہ یو نو ان نگیٹیو اور ہارمفل وے افیکٹ ہو سکے اور آخری جو ایک ایلیمنٹ ہیومن ریلیشن شپ کے حوالے سے میں بات کرنی چاہوں گا وہ کوآپریشن ہے ود ادر پروفیشنلس یہ ایک بہت امپارٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو خاص طور پہ پچھلے دس پندرہ سالوں میں اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ آج کل جو پریکٹسز ہیں وہ یو نو پالی کلینکس میں ہو رہی ہیں وہ ایز ایز اے ٹیم پریکٹسز ہو رہی ہیں اور اور ان پریکٹسز میں ہمارے ساتھ یو نو کئی دفعہ سائیکٹرسٹ بھی شامل ہوتے ہیں کئی دفعہ سوشل ورکرز بھی شامل ہوتے ہیں کئی دفعہ اور سائیکالوجسٹ شامل ہوتے ہیں تو یہ یہ دیٹ یو نو فرام دیٹ پرسپیکٹیو دس از دس از اے ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ اب جو اگلا جو ایلیمنٹ ہے بڑا امپارٹینٹ ایلیمنٹ ہے وہ پرائیویسی کا ایلیمنٹ ہے اور کانفیڈینشیلٹی کا ایلیمنٹ ہے یہ جو ہمارا ریلیشن شپ اپنے کلائنٹ سے ہے یہ سارا کا سارا یہ سارا کا سارا چلتا ہی کانفیڈینشیلٹی کی بیسس پہ ہے لہٰذا اٹ از ویری ویری امپارٹنٹ کہ جو چیز جو کچھ ہمارے اور کلائنٹ کے درمیان ہو وہ چاہے کلائنٹ انڈیویژل کلائنٹ ہو چاہے وہ کپل کاؤنسلنگ کی سیچویشن ہو یا فیملی کاؤنسلنگ کی سیچویشن ہو یا کنسلٹیشن کی ہر چیز جو کچھ بھی ہو دیٹ ہیز ٹو بی کیپ کانفیڈینشیل کانفیڈینشیل سے مراد یہی ہے کہ جو کچھ انفارمیشن شیئر ہو اس سیچویشن میں انکاؤنٹر میں وہ آگے کسی کے پاس نہ جائے اسی طرح کانفیڈینشیلٹی کے کئی دفعہ ہمیں لمٹس بھی کنوے کرنے ہوتے ہیں اپنے کلائنٹ کو ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ بھائی فار انسٹنس ایز یو ہیو بن ریفرڈ بائی اے اسکول فار اسسمنٹ دیئر فور یہ جو اسسمنٹ رپورٹ ہوگی یہ اسکول والوں کو بھی اس کی کاپی جائے گی تو ان ادر ورڈس یہ ضروری ہے آپ کو بتانا کہ جو کچھ ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی رائٹ اپ جو ہے یا اس کی جو ڈیٹیل جو ہے یا اس کا پروسیس یا جو گولز جو ہے وہ یا these, وہ آگے کنمے ہوں گی اس سورس کو جس نے آپ کو ریفر کیا ہوا ہے اسی طرح کوڈ آف ایتھکس جو ہے وہ ریکارڈنگ کے اراؤنڈ بھی ہے مثلاً کہ کئی دفعہ آپ اگر آپ نے جس طرح یہ میرا لیکچر اس وقت ریکارڈ ہو رہا ہے اسی طرح اگر میں چاہوں کہ میں اپنے کلائنٹ کے ساتھ جو سیشن ہو رہا ہے اس کو ریکارڈ کروں تو مجھے سب سے پہلے اپنے کلائنٹ سے اجازت لینی ہوگی میں بغیر کلائنٹ اجازت کے سیشن ریکارڈ نہیں کر سکتا وہ چاہے ویڈیو ریکارڈنگ ہو چاہے وہ آڈیو ریکارڈنگ ہو لیکن اس میں کنسنٹ جو ہے اجازت جو ہے وہ لازمی ہے کیونکہ یہ بھی کانفیڈینشیلٹی اور پرائیویسی رائٹس کا ایک قسم کا حصہ ہے تو ان ادر ورڈس ہمیں اس چیز کا کانسٹنٹلی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم انکلوڈ اپنے کلائنٹ کی پرائیویسی میں کم سے کم کریں بلکہ جس حد تک ممکن ہو نہ کریں اسی طرح ڈسکلوئر یہ بہت ایک اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے پروسیس آف تھیراپی کا ڈسکلوئر سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ آپ کو اپنے کلائنٹ کے بارے میں کسی اور کنسلٹنٹ سے بات کرنی پڑ جاتی ہے لیٹس سے کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا کلائنٹ ہے اس کے ساتھ آپ کو کچھ ڈفیکلٹیز آ رہی ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے کیا کرنا چاہیے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ کئی آگے آپشنز ہیں یا کئی رستے ہیں جو اختیار کیے جا سکتے ہیں تو ایز پروفیشنلز ہم لوگ ہم نے اپنا بھی سپورٹ گروپ ایک بنایا ہوتا ہے جو اور پروفیشنلز کا ہی ہوتا ہے تو ہم ان ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں ان کو کنسلٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن جس چیز کا خاص خیال ہمیں رکھنا چاہیے وہ یہی ہے کہ اس کنسلٹیشن میں جو ہم اپنے فیلو پروفیشنس کے ساتھ کریں اس میں کوئی ایسی ڈیٹیل ان کے ساتھ شیئر نہ کریں کہ جس سے رتی بھر بھی یہ possibility پیدا ہو سکے کہ اس آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ کس شخص کے بارے میں یہ consultation دی جا رہی ہے سو ان ادر ورڈس ہم کنسلٹ کر سکتے ہیں بغیر اپنے کلائنٹ کا نام لیے ہم کنسلٹ کر سکتے ہیں بغیر کوئی ایسی انفارمیشن یا ڈیٹیل شیئر کیے جس کا تعلق جو ہے وہ اس کی آرگنائزیشن اس کی فیملی اس کے جاب وہ کہاں رہتا ہے اس ایریا سے یا وہ کیا کام کرتے ہیں اس سے ہو تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے ڈسکلوئر اور کنسلٹیشن کے اراؤنڈ ہے اور اسی طرح جو جو انفارمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے اس کا جو یوز ہے اس میں کانفیڈینشیلٹی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اور خاص طور پہ ایجوکیشنل انوائرمنٹس میں جہاں پہ فار انسٹنس ہم لوگ جو ریسرچز کر رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ ہم اپنی ریسرچز کو اپنے کانفرنسز میں بھی ڈسکس کرتے ہیں ہم پیپرس پڑھتے ہیں ہم پریزنٹیشنس کرتے ہیں تو خاص طور پہ اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو ریسرچز ہیں یہ جو ہم کوٹ کر رہے ہیں ریسرچز کو اس میں کوئی ایسی ڈیٹیل نہ چلی جائے جس سے کہ آئیڈینٹی آف دا سبجیکٹ جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے تو دیٹ از اے ویری ویری بگ یو نو آئی تھنک ٹرسٹ جو ہمیں ہمارے ہماری رسپانسیبلٹی ہے کہ ہم ان سب چیزوں کا خاص خیال رکھیں اب میں بات کرنی چاہوں گا ایک اور پہلو کی جو کہ ریکارڈ کیپنگ اور فیس سے جس کا تعلق ہے ریکارڈ کیپنگ جو ہے یہ ہمارے پیشے میں ہمارے کام میں بڑا امپورٹنٹ ایک اس کا فنکشن ہے کیونکہ ہر چیز دیٹ گوز آن ان تھراپی سیشن اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ نوٹس لکھے جاتے ہیں بنائے جاتے ہیں اور وہ پھر فائل کیے جاتے ہیں اسی طرح اگر کوئی سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ یا اسسمنٹ ہو رہی ہے تو اس کی بھی جو ٹیسٹ جو دیے جا رہے ہوتے ہیں ان پہ ریمارکس لکھے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کی پھر بعد میں سکورنگ کی جاتی ہے اور پھر رپورٹ لکھی جاتی ہے تو ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ایک بہت اس کا ایک بہت مین کردار ہے ایک رول ہے ہمارے کام میں تو اور اسی طرح فی بھی جو ہے وہ بھی ایک بڑا امپورٹینٹ ایلیمنٹ ہے تو اس پوائنٹ آف ویو سے جو سائیکالوجسٹ کے لیے ویری اسینشیل کہ وہ اپنی ڈاکومنٹیشن کا خاص خیال رکھے اور وہ ان کو ایسی جگہوں پہ رکھے یا وہ فائلز کو کلائنٹس کی فائلز کو ایسی جگہوں پہ رکھے کہ ان کا और اور لوگوں کے ساتھ نہ ہو سکے مثلاً مثال کے طور پہ کہ اگر وہ اپنی کلائنٹس کی فائلز اپنی میز کے اوپر چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور اس کے دفتر میں اور بھی لوگ آتے جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی ان فائلز کو کھول کے پڑ سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے کہ بھائی آج کون پیشنٹس آئے اور, اور کیا بات بات چیت ہوئی تو یہ بہت امپارٹینٹ ہے کہ جو بھی ڈاکیومنٹیشن ہے وہ سیف جگہ پہ رکھی جائے اسی طرح آج کل کے زمانے میں کئی پروفیشنلز ہیں جو کمپیوٹر کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ ڈیٹا بیس کا زیادہ یوز کرتے تو ایون جہاں آپ ڈیٹا بیس یا کمپیوٹر کا استعمال کر رہے ہو یا آئی ٹی کا استعمال کر رہے وہاں پہ آپ کو پھر یو نو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان ڈاکومنٹس پہ جو کہ کانفیڈینشیل ہیں یا جن کا تعلق پیشنٹس ہیں ان کو کوئی پاس لگا دیں تاکہ کوئی اور شخص آپ کے دفتر میں اس کو کھول کے پڑھے نہ اسے پتہ نہ چلے ان ڈیٹیلس کا اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جو بھی آپ کا فی اسٹرکچر ہے وہ جو فی اسٹرکچر ہے آپ کا وہ جو بھی لا یا آپ کی ایسوسیشن جو بھی کہتی ہے کہ جی آپ کو اتنی فی لینی چاہیے ایک رینج رینجلی جو ایسوسیشنز ہیں یا باڈیز ہیں وہ ایک رینج کا تعین کرتی ہیں کہ جی آپ کی جو فیس ہے اس رینج میں ہونی چاہیے تو پھر اٹ از امپورٹینٹ کہ آپ اپنی فی کو اسی رینج میں ہی رکھے اسی طرح ایک اور بڑا انٹرسٹنگ جو سچویشن کئی دفعہ رائز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص آیا اس نے آپ سے علاج کروایا اور علاج کروانے کے بعد وہ اس نے آپ کے پیسے جو فی تھی وہ نہیں دی تو اب جو کوشچن جو ارائز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آیا اب آپ نے آپ نے اس سے کس طرح ڈیل کرنا ہے اس میں دو تین چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے پہلی چیز تو یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر وہ وہ کوئی ایسی سروس ہے جو اس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور جس کا آگے کے اس کے علاج سے بھی دخل گیا تعلق ہے تو پھر آپ کو وہ سروس اس کو پرووائڈ کر دینی چاہیے چاہے فیس آپ کو رائٹ right اوے وہ پوری طرح سے نہ ملے میں آپ کو اپنی پریکٹس کا ہی ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ میں مثلاً بچوں کی اسسمنٹس بھی کرتا ہوں تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اسسمنٹ شروع ہوئی پیرینٹ نے پارشل پیمنٹ کر دی اور باقی کہا کہ جب رپورٹ ملے گی یا پیرینٹ کانفرنس ہوگی اس وقت ہم پیمنٹ کریں گے تو فار سم ریزن وہ وہ آئی ہی نہیں رپورٹ لینے وہ پیرنٹ کانفرنس کے لیے آئے ہی نہیں اور کئی دفعہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کچھ فائنینشیل ڈفیکلٹی ہے اور وہ بقایا جو پیسے تھے وہ کیونکہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے تو وہ نہیں آتے تو اس طرح کی سیچویشن میں ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ جو رپورٹ جو آپ نے جس پہ کام کر لیا ہوا ہے اور مکمل ہو چکی ہے وہ آپ پھر ان کو دے دیں اور آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی چلو جب بھی تمہارے لیے ممکن ہو فیس دینی دے دینا لیکن کم از کم یہ رپورٹ تو لے لو تاکہ بچہ جس کی اسیسمنٹ کی گئی ہے اس کا جو علاج ہونا ہے یا اس کی اس کو جو ہیلپ ملنی چاہیے یا وہ وہ جو پروسیس ہے کم از کم وہ جو ہے وہ نہ رکے اسی طرح یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ شروع میں ہی جو بھی ارینجمنٹ آپ کا فیس کے اراؤنڈ اپنے کلائنٹ سے ہونا ہے کو شروع میں واضح طور پہ کلیئرلی ڈیفائن کر لیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہر چیز ڈے ون پہ کلیئرلی ڈیفائن ہو جائے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لٹ سے یہ آپ کے پاس کلائنٹ آیا اور آپ نے یہ میں اسس کیا اور محسوس کیا کہ اس کو آپ کے پاس دس سیشنز کے لیے آنے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر. اب اگر آپ کی فیس جو ہے وہ ایک گھنٹے کے سیشن کی پندرہ سو روپئے ہے اور اب آپ اس نے دس سیشنس کے لیے آپ سمجھتے ہیں آنا ہے وچ مینس کہ ہی ووڈ ہیو ٹو انویسٹ اور ایٹ لیسٹ ہیو ففٹین روپیز فار دا نیکسٹ 2-3 منتھس جتنا بھی وہ پیریڈ ہے تو پھر آپ اسے واضح طور پہ بتا دیں کہ دس از رفلی دا کائنڈ آف یو نو ایکسپینس جو میرے خیال میں اٹ ولٹین تاکہ وہ اس کو پہلے ہی ڈے ون پہ پتہ ہو کہ وٹ ایم آئی گیٹنگ ان یو نو اس کا پروسیس کیا ہوگا کتنے سیشنس پہ بیسٹ ہوگا کتنے گھنٹوں کی تھیراپی پہ بیسٹ ہوگا تھراپی میں کس قسم کا کام ہوگا اور اس کی क्या کیا ہوگی اور اگر وہ آپ کو پھر कि ہیں کہ جی میرے لیے یہ فیس افورڈ کرنا ممکن نہیں تو آپ پھر پہ پہلے دن ہی اسے طے کر لیں کہ جی اچھا تو آئی یو ویلنگ ٹو یو نو گیو سم ریڈکشن اور نوٹ تاکہ کوئی بھی چیز کسی بھی کام کے اراؤنڈ ایمبیگوٹی درمیان پیدا ہو جائے تو پھر بڑھ کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس لیے امبگوٹی جو ہے اس سے گریز گریز کرنا چاہیے اسی طرح ایک اور چیز جو آپ لوگ جان کے حیران ہوں گے کہ کلینکل سائیکولوجسٹ کو جس چیز کی اجازت ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کلائنٹ آ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ جی میں آپ کو آپ کی فیس اگر پندرہ سو روپئے ہے میں پندرہ سو روپئے تو نہیں دے سکتا لیکن یو you نو know, میں آرٹسٹ ہوں اور میں آرٹ ورک کرتا ہوں اور میں تصویریں بناتا ہوں تو میری جو تصویر ہے وہ ایک میری تصویر جو ہے وہ پانچ ہزار روپے میں بکتی ہے تو اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی پیسے تو میں آپ کو نہیں دے سکتا اگر میں آپ کو ایک پانچ ہزار روپے کی تصویر دے دوں تو اس میں آپ مجھے کور کر لیں گے تو اگر آپ کو ایز اے پروفیشنل یہ لگے کہ یہ جو بارٹر ہے ہو رہا اس میں آپ کلاسپلوئٹ نہیں کر رہے یہ بہت کی ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ اس کو کہیں کہ گے پچاس ہزار روپے والی تصویر بنا دو میں آپ تو پانچ ہزار روپئے والا کام کر رہے ہو اور اس کو کہ دیں کہ یہ پچاس ہزار روپے والی تصویر بنا دو یہ نہیں ہونا چاہیے بارٹر مینس دیر ہیز ٹو بی سم پیرٹی سم اکویلٹی کہ دونوں چیزوں کی جو ویلیو ہے وہ ایک تری بھی ہونی چاہیے اسی طرح ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی رپورٹ آپ لکھیں یا جو بھی ڈاکومنٹ آپ بنائیں یا جو بھی آگے آپ دیں وہ بہت کلیئرلی فارمولیٹڈ اور ڈیولپ ہونی چاہیے ان میں کوئی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے وچ یو آر ناٹ یو کینوٹ سپورٹ With, with the help of the data that you have اب ایک اور بڑا important element جس پہ code of ethics ہماری کافی بات کرتی ہے وہ assessments کے بارے میں ہے کہ بیسز of assessments جو ہیں وہ کیا ہونی چاہیے جب میں assessments کی بات کرتا ہوں تو میری مراد ان اسسمنٹ سے ہے جو for instance بچوں کے around بھی ہوتی ہیں adults کے around بھی ہوتی ہیں تو اسسمنٹ جب بھی کی جاتی ہے تو اس میں ایک چیز جو بہت واضح رکھنی چاہیے وہ ریفرل کویسچن ہے کہ اسسمنٹ کیوں کی جا رہی اس میں وٹ از اٹ دیٹ یو وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ وہ ریفرل کویسچن کا ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے تاکہ جو بھی اسسمنٹ ہے وہ فوکس طریقے سے کی جائے اور فوکس طریقے سے میری مراد یہ ہے کہ وہ ٹولس وہ اسسمنٹ ٹوز وہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ وہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ یا وہ لرننگ ابلیٹیز کے ٹیسٹ یا جو بھی انسٹرومینٹس ہمیں یوز کرنے ہیں وہ وہ ہوں جو اس ریفرل کویشچن کو اس سوال کا جواب دینے میں آپ کے لیے ہیلپفل ثابت ہو سو ان ادر ورڈز یہ ضروری ہے کہ غیرضروری جو ہے انسٹرومینٹس وہ یوز نہ کیے جائیں جس سے کہ اور انفارمیشن تو ہمیں مل جائے لیکن وہ جو ضروری انفارمیشن ہمیں چاہیے ہمارے پاس ریفرل آیا ہے وہ اس گم ہو, اس میں گم ہو جائے تو دس آئی تھنک از اے ویری امپورٹینٹ بیسز فار اسمنٹ اب یہ جو اسسمنٹس ہیں یہ جو اسمنٹ ٹولس ہیں ان کا جو یوز ہے وہ پرائمریلی ذہن میں آپ یہ رکھیں وہ وہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اسسمنٹ کی بیسس پہ آپ اپنے کلائنٹ کی جو اسٹرینگس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں جو چیلنج ایریاز ہیں جو لمیٹیشنز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور کلائنٹ کی مدد کر سکے ان ان بیکمنگ بیٹر ان واٹ ہی از ڈوئنگ اور کئی دفعہ یہ جو اسسمنٹس ہیں یہ خاص طور پہ جب اسسمنٹس بچوں کی لرننگ کے اراؤنڈ کی جاتی ہیں ان کے ایپٹیٹیوڈ کے اراؤنڈ کی جاتی ہیں ان کی انٹلیکچوئل فنکشننگ لیول کے ان کے انٹیلیجنس کے اراؤنڈ کی جاتی ہیں تو اس کو ہم استعمال کرتے ہیں یو you نو know, انہیں گائڈ کرنے میں کہ ان کو کس فیلڈ میں جانا چاہیے یا کس قسم کی پڑھائی ان کے لیے آسان ہوگی یا ان کے جو اپنے انٹرسٹ ہیں وہ کیا ہیں اسی طرح اسسمنٹ کے حوالے سے ایک اور چیز اسسمنٹس کے دوران بڑی ضروری ہے کہ جب آپ کسی کی بھی اسسمنٹ کر رہے ہوں تو بغیر اس کی کنسنٹ کے آپ اس کی انفارمیشن کو استعمال نہ کریں اس کو ہم کہتے ہیں انفارمڈ کنسنٹ انفارم کنسنٹ کا مطلب ہے کہ آپ پہلے ایک اپنے کلائنٹ سے کنسنٹ لے لیتے ہیں کہ اس انفارمیشن کو میں نے اس کام میں یا میں استعمال کرنا ہے اسی طرح جو انٹرپٹیشن ہے اسیسمنٹ ریزلٹس کی وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ انٹرپریٹیشن کے وقت آپ ذہن میں رکھیں کہ, کہ انتر, آپ اپنی پوری سائنٹیفک نالج کو اپنے نو ہاؤ کو استعمال کریں انٹرپٹیشن میں اور اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کو اور اور سورسز سے اور کتابوں سے اور پیپر سے کچھ مزید کرنے کی یا جاننے کی ضرورت ہے وہ بھی ضرور کریں یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ تاکہ بہتر سے بہتر اسیسمنٹ آپ کر سکیں اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اسیسمنٹ کے لیے کسی ان کوالیفائڈ پرسن کے حوالے اسیسمنٹ کا کام نہ کر دیں کئی دفعہ ینگ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں جن کی ٹریننگ اسسمنٹس میں نہیں ہوتی اور وہ جب نئی نئی جاب یو نو وہ جوائن کرتے ہیں تو وہ کیونکہ بشس تو بہت ہوتے ہیں تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ, کہ وہ جلدی سے جلدی ان کو اسسمنٹس میں بھی ڈال دیا جائے تو اس طرح کی سچویشن میں جو بھی سپروائزر ان کا ہے جو بھی ان کا کلینکل سائیکالوجسٹ جو سینئر کلینکل سائیکالوجسٹ ہے اس کو اس چیز کا خاص دھیان اور خیال رکھنا چاہیے کہ اسسمنٹ جس جس چیز کی ابھی ٹریننگ نہیں ملی جونیئر سائیکالوجسٹ کو اس میں ابھی اس کو انوالو نہ کیا جائے اسی طرح اسسمنٹ کے دوران ایک اور جو چیز بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ٹیسٹ یا ایسا انسٹرومنٹ آپ یوز نہ کریں جو آپسیلیٹ ہو گیا ہوا ہے آپسیلیٹ سے بھی مراد یہی ہے کہ وہ انسٹرومنٹ جو ہے وہ آج سے تیس سال پہلے ڈیولپ ہوا تھا اور اب اس کی کوئی اتنی ویلیو یا اویلیبلٹی بھی نہیں رہی تو جسٹ بیکاز وہ انسٹرومنٹ آپ کے پاس تیس سال سے پڑا ہے تو ایزلی اویلیبل ہے تو آپ اس کو یوز کریں آپ کو ایز کلینکر سائیکالوجسٹ آپ پہ یہ ایک رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنے ٹولس کو بھی اپڈیٹ کرتے رہیں ساتھ ساتھ انہیں جو نئے نئے ٹولس ڈیولپ ہو رہے ہیں جو نئے نئے ٹیسٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں ان کو خریدیں ان کو منگوائیں اور ان کو اپنے اپنے کلینک کا یا اپنے آرگنائزیشن کا ایک حصہ بنائیں اسی طرح جو بھی اسسمنٹ ہم ہم کرتے ہیں یہ ہم پہ بہت ضروری ہے ہم ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ہم جو بھی کام اپنے مریض یا کلائنٹ کے ساتھ کریں اس پہ ایک رپورٹ تیار کریں اور وہ رپورٹ جو ہے وہ آگے ہم دیں تاکہ وہ ڈاکیومنٹڈ فارم میں بلیک اینڈ وائٹ آ جائے یہ زبانی کلامی جو اسسمنٹس ہوتی ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ کلائنٹس جو ہیں بڑی جلدی سب کچھ بھول جاتے ہیں تو ہر کام جو ہے وہ ڈاکیومینٹیڈ ہونا ضروری ہے یہ بھی ایک ایک ایتھک ایتھکس کا یو you نو know, ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ ہم ہر چیز ان رائٹنگ دیں اب میں بات کرنی چاہوں گا تھوڑی سی تھیراپی کے حوالے سے تھیراپی میں جب کوئی کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس کلائنٹ کو تھیراپی کے پروسیس کے بارے میں سب کچھ بتائیں اس سے میری مراد یہ ہے کہ ہم اپنے کلائنٹ کو یہ بتائیں کہ یہ تھیراپی ہے یہ کیا چیز ہے اس تھیراپی میں کس قسم کے سوالات پوچھے جائیں گے کس قسم کے ایشوز کو سوو کیا جائے گا اور اس کا آبجیکٹو کیا ہوگا اس کا گول کیا ہوگا یہ کس انداز سے کس طریقے سے آپ کے لیے ہیلپفل ہوگی تو یہ بتانا بھی ایک پروفیشنل کا فرض ہے اسی طرح کلائنٹ کو یہ بھی بتانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو پروسیس ہے تھیراپی کا جس میں سے آپ گزریں گے یہ جنرلی کتنی دیر کا پروسیس ہوگا آیا یہ یو you نو know, چار سیشنس پہ مبنی ہوگا یا یہ 10 سیشنس پہ مبنی ہوگا یا یہ 20 سیشنس پہ مبنی ہوگا کچھ نہ کچھ اندازہ ہمیں شروع میں ہو جاتا ہے اور اور کئی دفعہ تو بلکہ اگر پہلے سیشن میں یہ اندازہ نہ ہو تو پھر بتا دینا چاہیے کلائنٹ کو کہ بھئی دو تین سیشنس کے بعد آئی بی نا بیٹر پوزیشن ٹو ٹیل یو کہ یہ جو پروسیس ہے یہ کتنا لمبا چلے گا اس کے علاوہ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جو ایشوز تھیراپی میں آئیں گے آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ کن ایشوز کے اراؤنڈ زیادہ ہیلپ فل ہو سکتی ہے کلائنٹ کے لیے اور کن ایشوز کے اراؤنڈ وہ اتنی ہیلپ فل شاید نہ ہو تو یہ بھی ایک ڈیفینیشن جو ہے یہ ایک کلیئرٹی جو ہے یہ بھی آنی ضروری ہے اسی طرح یہ بھی بتا دینا ضروری ہوتا ہے پہلے سیشن میں تھیراپی کے کہ ریگولیرٹی جو ہے ایک ریگولر بیسس پہ کام کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اگر آپ بہت زیادہ ناگے ڈالیں گے ایز اے کلائنٹ تو پھر دیٹ ول افیکٹ دا پروسیس آف تھیراپی اسی طرح یہ بھی واضح کر دینا ضروری ہوتا ہے شروع میں ہی کہ کچھ ہوم ورک اسائنمنٹس آپ کو ملیں گی تھراپی سیشن کے بعد ان تھراپی ان ہوم ورک اسائنمنٹس کو بھی مکمل کرنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے اسی طرح یہ جو تھراپی کا پروسیس ہے یہ صرف انڈیویژل تھراپی کا پروسیس نہیں ہے بلکہ اس میں آپ یہ تھیراپی جو ہے یہ کپلز کے ساتھ بھی آپ کیری آؤٹ کرتے ہیں یا فیملیز کے ساتھ بھی کیری آؤٹ کرتے ہیں گروپ ورک بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ذہن میں رکھنی ضروری ہوتی ہے اور اس سے پہلے کہ میں آج کا سیشن جو ہے آج کا یہ جو لیکچر جو ہے اس کو کلوئر دوں یا اس کو اینڈ پہ لاؤں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ تھیراپی کی پروسس کی جو ٹرمینیشن ہے اس کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس کو گریجولی کلینکل سائیکالوجسٹ کا یہ کا فرض ہے کہ اس کو گریجولی ٹیپر آف کرے اور اس کے اس کی ٹرمنیشن سے پہلے اپنے کلائنٹ کو بتائے کہ وہ اگلے دو سیشنز کے بعد یا تین سیشنز کے بعد اسے ٹرمنیٹ کر دے گا تو لہٰذا ان ادر ورڈس وہ اس سارے جرنی کو وہ جو سفر اس نے اپنے کلائنٹ کے ساتھ طے کیا ہوتا ہے جو یو you نو know ایک ماہ کا یا دو ماہ کا یا تین ماہ کا یا وہ جتنے بھی عرصے کا ہوتا ہے اس کو اینڈ کرنے سے پہلے اس سفر سے ڈسمباک کرنے سے پہلے ایک قسم کا اس کو ذنی طور پہ بھی تیار کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں آج کا سیشن جو ہے اس کو اینڈ کرتا ہوں خدا حافظ